كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم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 حتى الى الدارك فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل يدعوا ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فزوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ولكل امه اجل اور ہر امت کیا ایک مدت مقرر ہے اس کی ایک اجل ہے فاذا جاء اجلهم پس جب آ جاتی ہے ان کی مدت ان کا مقرر وقت لا یستأخرون ساعه لا یستأخرون تو نہیں لیٹ کی جاتی ہے ساعتن ایک وقت ایک گھڑی ولا یستقدمون اور نہ پہلے کی جاتی ہے یا <تصفح> ابن ادم اے اب کے اولاد ادم کے بیٹو ان کم امایاتی جب آئے تمہارے پاس رسول رسول تم میں سے قسون علی کم آیاتی یا قصونا جو بیان کریں گے علی کم تم پر آیاتی میری و اختیار کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے فلاح خو فن اصلاح کرنے سے میرا جان سوالے کرتا ہے فلاں خوفنا علیہ پسون پر کوئی خوف ڈر نہیں ولان اور نہ وہ غم کھائیں گے كذبوا اور وہ لوگ ہماری کو عنها اور تکبر کیا ان سے اصحاب النار یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے جہنم ہیں فیها خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے فمن اظلم ممن كذبا پس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے فمن اولم بس اس سے بڑا کون ظالم ہے ممن جو اللہ پر جھوٹ باندھے اوک آیاتی یا اس کی آتوں کو جھٹلائے اولا کا ینالم نصیب ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ینالحم پہنچے گا ان کو نصیب ان کا حصہ من کتاب کتاب میں سے یہ لکھا ہوا جو ان کے مقدر میں حتیٰ یہاں تک کہ ادا جا رسولنا جب ان کے پاس آ جاتے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یہ توف و ان کو فوت کرتے ہوئے ان کی جان نکالتے ہوئے کالو کہتے ہیں ان کو پن کو کہتے ہیں ما کن تم جن کو تم تھے تدعون پکارتے من دون اللہ, اللہ کے سوا کالو انگے کھو گئے ہم سے انفسین اور گواہی دیں گے اپنی جانوں پر ان کا کافرین کے بے شک وہ تھے کافر کالد خلو فی امامن کہ داخل ہو جاؤ فی امامن ان جماعتوں میں قدخلط من قبل کم جو تم سے پہلے گزر چکی من الجن ان سی جن و انسانوں میں سے نار آگ میں کلاما داخلت امت اللہ اختہا کلّما جب بھی دخلت داخل ہوگی امت کو ایک جماعت لہانت اختہا تو اس کی دوسری جماعت جو ہے اس کو لانتے کرے گی مراد ان یعنی بہن ویسے مراد لیکن یہاں پر مراد کو اس سے کیا ہے کہ اس کی جو دوسری جماعت ہے اس پر لان ڈالے گی حتى یہاں تک الى الداركوا فيها جميعا جب وہ اس میں سبھی کے سبھی اکٹھے ہو جائیں گے دار کو جمع ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے فيها اس میں جميعا سبھی کے سبھی قالت اخراهم لاولاهم تو کہے گی دوسری جماعت جو پہلے والوں کو بعد میں آنے والی پہلے والے کو کہے گی ربنا ارب ہمارے هؤلاء ضلونا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمرہ کیا فاتهم عذاب من العذاب الذي افته النار پس انكو عذاب, عذاب دے عذاب دے افن دگنا من النار آگ کا کہے گا اللہ تعالیٰ کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں ہو و گی پہلی جماعت دوسرے بعد والے کو نام فضل بس نہیں تھا تم تمہارا ہمارے اوپر کوئی فضل برتری یعنی کوئی ہمارا یعنی کہ تمہاری ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں تھی فضوق الدا پسا بما کن تم اس وجہ سے جو تم کرتے کماتے تھے انتالیس تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے يَسْتَقْدِمُونَ کہ ہر امت کا ایک مقرر وقت ہے اجل کے معنی ایک مدت ہے ایک مقرر وقت ہے فَإِذَا فا جَاءَ آجل پس جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے لاستہ لا تو نہیں ان کو لیٹ کیا جاتا تاخیر کی جاتی یس تاخیر کرنے لیٹ کرنا ان کا سعتاً ایک گھڑی بھی ملا یس اور نہ ہی ان کو پہل کی جاتی ہے یعنی جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو اس وقت پر بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی پہل کے ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے لیکن یعنی ان کی مدت یا مقرر وقت آنے کا معنی کیا ہے اس میں دو چیزیں شامل ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کے لیے جو مہلت کا وقت رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے ہر چیز کا ایک اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے اور اپنے وقت پر وہ چیز ہو کے رہتی ہے کسی کے فتح نصرت ہے کسی کے یعنی کہ ذلت خواری ہے یا اس کی تباہی بربادی ہے کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور جب وہ وقت آتا ہے تو اس کے مطابق اس کی تباہی ہوتی ہے اور دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کو اس کی تاخیر اس کو ڈھیل دینے کا ایک قاعدہ کلیہ ہے وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ نہیں کرتا کہ جب تک قوموں کے اندر عموماً یعنی عام لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہو جاتا اس کی دلیل کیا ہے حضرت بن تجاش کی حدیث کہ نبی اکمل صلی اللہ سو کے اٹھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ویل عرب نشار اخترب کہ عربوں کی بربادی کے تباہی کے یعنی کہ جو کے قریب تباہی کا وقت آ چکا تو ہے تو فرماتی ہے کیا انحل کوفین سار کہ اللہ کے رضا صحم کیا ہماری حالات تباہی ہو سکتی ہے کہ جب میں ہمیں جب کہ ہم نیک لوگ بھی ہوں گے آپ کے نام اضا قصر الخبص ادا قصر الخبص کہ جب جو ہے یعنی کہ نخباست اور گمراہی بدکاری بے حیائی عام ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اللہ کے عذاب ایسی قوموں پر ایسے لوگوں پر جو ہے برحق ہو جاتے ہیں لیکن اس کا معنی بھی یہ نہیں کہ جیسے ہی ان کے زیادہ بدکاری بے حیائی پھیلی اسی وقت فوراً ہی اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ایک وقت تک قوموں کو تاخیر کرنا ان کو لیٹ کرنا ان کو مہرت دینا تو یہ مانا ہے وریک العمت اجل ہر امت کا ایک مکر مقرر وقت ہے ایک ان کی مدت اللہ نے جو رکھی ہے اپنی تقدیر میں ان کو دنیا کے محل کا ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر کیا ہے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ جب تک مقرر وقت ہے اس وقت تک ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کے کھری رسی چھوڑتا ہے ان کی چاہے وہ جیسے بھی ظلم زیادتی کوئی کفر و شرک بے ایمانی کچھ بھی کیوں نہ کر رہے ہوں اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا ان کو چھوڑے رکھتا ہے لیکن حد فیض ہوں لیکن جب ان کا وقت آ ہے ان کی تباہی بربادی کا فلاء استاخر الساط ہوں اللہقل پھر کوئی بھی چیز ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی اور کوئی بھی یعنی کہ وہ اپنے اس وقت سے نہ لیٹ ہوتے ہیں نہ پہل کرتے ہیں یعنی عین اس وقت وقت پر ان کی تباہی ہو کے رہتی ہے اور کوئی چیز ان کو اسے بچا نہیں سکتی تو جس میں اس چیز کا بیان ہے اللہ تعالی نے جب سابقہ آیتوں میں خصوصاً سابقہ آیت پر ذکر کیا یعنی ان چیزوں کا جو حرام کی گئی ہے اور یعنی کہ لوگ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور بعد بعد کا دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ حرام چیزوں کا لوگ ارتکاب کر رہے ہیں ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں قتل و غارت ہو رہی ہے اور ان چیزوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں نہیں آ رہی تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا ایک مقرر وقت ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نظام کے مطابق اس اپنے وقت کے مطابق ہی کسی قوم کے پکڑ کرتا ہے اسے پہلے نہیں ہوتی تو جس میں لوگوں کے جو تعجب ہوتا ہے لوگوں کو کتنا ظلم جو کر رہا ہے فلان ایسی جو چیز ہو رہی ہے آخر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں پکڑ کر رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا اس کے بعد میں یا بنی آدم رسول <سؤال> میں آیا تھی چونکہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو بنانا پیدا کرنا پھر ان کو زمین پر بھیجنا اور یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی کس چیز کا ذکر کیا ہے ان کی رہنمائی کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ کیا ہے ان کو کہاں سے رہنمائی حاصل کرنا ہے ان کو ہدایت کہاں سے پانا ہے کہ اپنے دل, دل دماغ سے چلے اپنے خیالوں کے مطابق جس طرح چاہیں وہ کریں یا کہ ان کے لیے رہنمائی کا کوئی اور ذریعہ ہے تو اللہ نے اس کا بیان کیا کہ ان کی رہنمائی کے لیے کیا ہے آسمانی وہی ہے ان کی رہنمائی کے لیے آسمان سے وہی آئے گی کہ جس پر ان کو چلنا ہوگا اس, آدم آدم اس سے رسول معلوم معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے پہلے سے اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ رسول انسانوں میں سے ہوں گے جو ہر زمانے کے مشرق و کافروں کا اعتراض رہا رسولوں پر کہ کیسے ہمارے جیسا انسان رسول ہو سکتا ہے کیسے ایک بشر جو ہے رسول ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا پہلے ہی قاعدہ کلیہ اس کا ضابطہ ذکر کر دیا تھا کہ رسول جو ہے وہ تم میں سے انسانوں میں سے ہوں گے کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی تمہاری کہ جب تمہارے پاس آئے رسول تم میں سے ہی یہ قدر کم آیاتی اور وہ رسول بھی تمہاری رہنمائی کیسے کریں میری ایتوں کے ذریعے میری آیتوں سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعر شدہ وہی ہے اللہ کے احکامات ہیں اس کے ذریعے بندوں کے لوگوں کی رہنمائی کریں ان کو بیان کریں کہ خود سون آیاتی تم پڑھ کر سنائیں بیان کریں تمہارے لیے میری آتے تو یہ ہے رہنمائی کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی رسول آئیں گے اور وہ رسول بھی اپنی منمانی اپنی خیالات سے لوگوں کو نہیں چلائیں گے بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہی کے ساتھ لوگوں کو ان کو چلائیں گے اس کے ان کی رہنمائی کریں گے تو جو فمنت اسلّہ فلاح و فن علیہم الحمٰن اب ان رسولوں کی تعلیمات پر چلنے کے لیے لوگوں کے دو طرح کے انداز ہیں کچھ وہ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ان کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور کچھ وہ ہیں جو دوسرے ہوں گے تو ہر ایک کا کیا انجام ہے تو ماتع ترفر تقوا ہوا اصلاح جو شخص جو ہے وہ تقوی اختیار کرتا ہوا اصلاح کرتا ہے اسلحہ اصلاح کرتا ہے اپنی بھی اور دوسروں کو بھی اس لیے اسلحہ کے لفظ جو ہے وہ یعنی کہ دوسرے آیتوں میں جو عامر و کا لفظ آتا ہے تقریب اسی کی تفصیل ہے اسی کا معنی ہے تقا تقوا اختیار کرتا ہے وہ اصلح اور اصلاح کرتا ہے <تصفح> اور اصلاح کے لفظ کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں انسان کی اپنی اصلاح بھی ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی ہے تو جو بھی تقوی اختیار کرتے ہوئے اصلاح کرتا ہے فلاح و فنا علیہ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی ڈر خوف نہیں اور نہ کو غم کھائیں گے یعنی کیا مطلب کہ نہ کو ان کے لیے مستقبل کی زندگی میں کوئی ڈر خوف ہے کہ ہمارے ساتھ مستقبل میں کیا پیش آئے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کیونکہ انسان جب صحیح معلوم میں سچے دین پر چلتا ہے عقیدہ توحید لے کر اللہ کے دین پر چلتا ہے تقوی اختیار کرتے ہوئے تو اس کو مستقبل کی زندگی میں دنیا کے اندر بھی کوئی مستقبل میں کہ ڈر خوف نہیں ہوتے اور ڈر خوف ہونے کا معنی اس کو اوروں کی پروانی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کرتے کہتے ہیں اس کو اس کے سامنے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر جب آتا ہے انسان کے دل میں تو اللّہ تعالی اس کے دل سے دنیا والوں کے ڈر نکال دیتا ہے چاہے وہ دنیا کے انسان ہوں یا دنیا کی مختلف طرح کی جو مخلوقات ہیں تو اسی طرح نہ تو ان کے لیے دنیا کے اندر ڈر ہے اور نہ آخت میں کس طرح کا ڈر خوف نہ قبر میں نہ حشر میں قیامت کے دن کسی وقت بھی اس لیے کہ آدمی اللہ کے سچے دین پر چلا ہے اور اس کی تعلیمات کو لے کر چلا ہے اس لیے اس کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں وال اور نہ غم کھائیں گے اور غم کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے گزرے وقت کے بارے میں کہ آدمی پیشمان ہوتا ہے غم کھاتا ہے کہ کہتا ہے کاش کہ کے میں ایسا کر لیتا تو نہ اس کو ان کو گزرے وقت پر غم ہوگا کیونکہ نے اللہ کی خاطر جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا اللہ کے دین کی خاطر جو قربانیاں دے سکتے تھے اور جو محنتیں کر سکتے تھے انہیں پوری کر لی اس لیے نہ ان کو کسی طرح کی حسرت افسوس ہوگا گزرے وقت کے اوپر کہ کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے ایسا نہ کرتے اور اسی کو ہوتا ہے غم جو جو سابقہ زبانوں میں اپنے وقت کو راحا کر کے اس کو اس پر جو ہے غم افسوس ہوتا ہے تو یہاں پر جو دو چیزیں بیان کی جو تقوی اختیار کرتا اور اصلاح کرتا ہے یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا کہ وہ کون ہے کسی کا نام نہیں لیا کہ کون ہے صرف صفت بیان کی ہے کہ ان کی صفت کیا ہے جن کے اوپر ڈر خوف نہیں کہ جو اللہ کی وہی کے ساتھ چلتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی اوروں کی اصلاح کرتے ہیں یہ صفات ان کی ہے ان کے مقابلے میں دوسرے کون ہیں بلدین کراتین ابستک بروانہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آتوں کا اور ان سے تکبر کیا جھٹلانے کا معنی انکار کرنا سرے سے نہ ماننا اور تکبر کرنے کا معنی کہ بعض اوقات آدمی انکار تو نہ کرے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانتا اس کو میں اس کو تسلیم نہیں کرتا اور عموماً بہت سے مشرق کو کافروں کا یہ انداز بھی رہا ہے ان اللہ جہادون کہ اللہ نے کیا فما کہ یہ ظالم کی کافر آپ کو نہیں جٹلاتے یعنی ان کو اللہ کے نبی صلاح کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ جھوٹے ہیں ان کے بلکہ آپ کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ آپ سچے ہیں لیکن صرف جو ہے وہ یعنی کہ انکار کی وجہ کیا تھی ایک تکبر کہ ہم اس کو اگر مان لیتے ہیں تو پھر ہمارا جو ہے یعنی کہ کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے فرعون کے پاس جب علیہ اسلام گئے تو فرعن نے کیا کہا کہ ہم اس آدمی کے بات مانے جو ہم ہماری غلام قوم کا آدمی ہے تو, تو اصل جو ہے وہ کفر کی وجہ کیا ہے تکبر اور یہی اصل شیطان کا جرم ہے اصل یہی گناہ شیطان کا ہے کہ جس نے خلقتا خلق تعمن خیر ہوں میں ایسے بہتر ہوں تو اسی بہت سے لوگوں کی اصل گمراہی کا جو سبب ہو وہ تکبر غرور ہوتا ہے تو جنہوں نے ہماری آتوں کو جڑلایا اور ان سے تکبر کیا الاقاص یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور آج بھی ہمیں یہی لوگ ملتے ہیں دو ہی طرح کے یہ لوگ آج بھی ہیں کہ کچھ وہ لوگ جو سرے سے اللہ کا اس کے رسولوں کا انکار کرنے والے کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز, اس نام کی کوئی چیز نہیں نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی رب ہے کوئی ان چیزوں کو ویسے انکار اور بات دوسرے لوگ کہ جو سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ واقعی ہی اللہ کی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو چلا رکھا ہے بنا رکھا ہے لیکن ایک تکبر اور غرور دین کی طرف آنا دین کی بات سننا کہ اس میں ہماری توہین ہے ہم،, ہم یہ باتیں ہمارے لائق نہیں ہیں ہم ان سے بالا ہیں تو اس انداز سے آج بھی لوگوں کا یہی جرم ہے تو فل تعری کے اصحاب النار یہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں قاری دون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ جو فلاں کے ان کا نام ہے ہندو ہے کوئی کرسچن ہے افلا ہے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جو بھی اس طرح کی چیز کرتا ہے کب جب وہ بھی آیات ہماری آیاتوں کو وسط برونہ اور جھٹلانے کے بھی جو مختلف طرح کے انداز ہیں کبھی تو ویسے ہی نہیں ماننا ویسے ہی انکار کر دینا میں مان... کہ مانتا ہی نہیں کو رب ہے میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کو رسول ہے اور بعض ماننے کی حد تک کہنے کی حد تک تو ماننا کہ واقعی کو رسول یا رب ہے کوئی لیکن جب اس رب کی تعلیمات پر چلنا ہی نہیں اس رسول کی بات اتعاط نہیں کرنا تو یہ کیا ہے یہ بھی اس کو جھٹلانے کے مترادف ہے <coughs> تو جنہوں نے تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر بھی اللہ نے صفتیں بیان کی ہیں یہاں پر بھی کسی کا نام نہیں لیا یہاں پر بھی صفتیں بیان کی ہیں کہ جہنم والے کون ہیں تو وہ جن کی یہ صفت ہے چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہلاتا ہو چاہے وہ اسلام کا دعویدار بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اس کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں جھٹلانے کی تکبر کی حق بات کو نہ ماننے کی اور اللہ کے نبی یعنی کہ آپ سے جب پوچھا کہ کیا, کیا ہوتا ہے تکبر کی آپ نے کیا تعریف کی بطرالحقی غم تنس آپ نے دو چیز بیان کی بطر الحق حق بات کو ٹھکرانا غم تنس اور لوگوں کو اپنے سے گٹیا حقیر جاننا تو یہ آپ نے تکبر کی تعریف بنی تو یہاں پر وہی چیز ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا حق بات سے اپنے آپ کو بارہ تر سمجھنا کہ میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں کہ میں یہ چیز میرے جھوٹ گھڑے افطار جھوٹ گھڑے اللہ جو اللہ پر کدیبا او اوکدی آیا جھٹلاتا اس کی آتوں کو جب اللہ نے جہن والوں کی صفت بیان کی ان کی صفت کیا ہے جٹلانا اور تکبر کرنا تو اللہ نے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ان کی حقیقت کو بیان کیا کہ ان کا جرم کتنا بڑا ہے فمن تو اس سے بڑا کون تعلق ہے ممن اللہ, اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے آئتوں کو جھوٹ لائے اور یہ سب کسب آیتوں کے متعلقہ آیت ہے کہ جس میں کافر اپنی طرف سے ہی جوڑ گھڑ کر مختلف طرح کی چیزوں کو حلال و حرام کرتے اور اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے کہ اللہ کا اللہ نے ایسا حکم دیا ہے بجت نا علیہ آباان اللہ امارانہ فاروف حاشن کو بدکاری کرتے تو کیا کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کو اس پر پائے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا تو یعنی اللہ کے اوپر اللہ کی طرف اس طرح کی اپنی چیزوں کو منسوخ کرتے حلال و حرام کی بدکاری بے حجانوں کو جو بھی ہے اللہ کی طرف منسوخ کرتے تو ماتا اس سے بڑا اللہ کہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گان بڑھے بڑھے اور اس کی آئتوں کو جھٹلائے الاسیب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ملے گا میں ہوں ان کو ملے گا نصیب کتاب ان کا کتاب میں سے حصہ کتاب سے مراد یعنی ان کی جو تقدیر ہے ان کا جو لکھا گیا ہے تقدیر میں ان اس کے مطابق ان کو حصہ ملے گا اور حصہ ملنے کے مراد <coughs> یعنی جو کچھ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں مقدر کیا ہے ان کی زندگی کہ کتنی عمر گزاریں گے اور زندگی میں ان کو کیا کچھ اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی یا جو بھی کچھ ملے گا تو ان کی اللہ کی تقدیر کے مطابق ان کو مل جائے گا علاء این المنسی کتاب یعنی اللہ کی تقدیر کے مطابق جو ان کے لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل جائے گا خیر ہے شر ہے نعمت ہے کوئی عذاب ہے کوئی تکلیف کچھ بھی ہے وہ ان کا دنیا کے اندر جو اللہ کی تقدیر کے ساتھ معاملہ چلتا رہے گا یعنی ان کے کفر کرنے کا نتیجہ نہیں کہ اللہ تعالی فوری طور پر ان کو پکڑ کر رگڑ دے گا ختم کر دے گا یعنی بلکہ ان کو دنیا کے اندر جو اللہ کی تقدیر سے لکھا ہے ان کی زندگی وہ زندگی پوری کریں گے اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمتیں تو لکھی ہے ان کے لیے تو مل کے رہیں گی لیکن اس کے بعد کیا ہے ہاں اس کے بعد آخر میں کیا ہے نینل النصیب الب حتیٰ جات رسول طوفان پھر اللہ نے ان کے موت کا ذکر کیا اور موت کے بعد جو ان کا انجام ہے اس کا ذکر کیا اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دوسری ہاتھوں میں مائع ذکر کیا ہے ماء اللہ افطارون اللّہ قریب بلاف اللّون بتاع فنیا سے میں مرجی ہوں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے گڑتے ہیں اللہ فلحن وہ کبھی فراغ کامیابی نہیں پاتے لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے جھوٹ کرتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے ہلاک کر دیتا نہیں سما دنیا اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ایک فائدہ دیتا ہے متع دیتا ہے موقع دیتا ہے زندگی ان کی پوری ان کی مہلت دیتا ہے پوری کرنے کے لیے اور جو کچھ اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا تو وہ بھی ان کو دیتا ہے متعنف دنیا لیکن اس کے بعد کیا ہے سم میرے نا مرضی اہم سم منزی امشن فرون پھر ان کو ہماری طرف لوٹنا ہے اور پھر ہم ان کو سخت ان دیں گے جو جھوٹ کرتے تھے اور دوسری یاد میرا فمات ہے وہ میں ان کا فرا فلاً کفرو کہ جو کفر کرتا ہے تو آپ اس کے کفر سے پریشان نہ ہو الین مرجی اہم ہماری طرف ان کو الوٹنا ہے ام اللہ امرہ عالمۃ صدور آخر میں کیا فرمائیں وقت اہم پرین ہاں کفر کرتے ہیں لیکن کفر کرنے کے ساتھ ان کو ہم ایک وقت تک ان کو تھوڑا فائدہ دیں گے اس کے بعد پھر ہم ان کو مل کے پکڑ لیں گے تو اس طرح کی حیات اس بات کی بات یہ دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے جرم پر چاہے وہ کفر ہو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہو اس طرح کی بداعت گمراہیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر مجرم کو جو ہے اس کی تقدیر کے مطابق اس کی اس کو مہلت دیتا ہے اس کو زندگی بھی گزارنے کا موقع دیتا ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہیں مقدر وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے بلکہ اس کے کفر بےمانی میں جو یعنی کہ جہاں تک بڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس کی رسی کھلی چھوڑتا ہے یعنی کہ اس کو پکڑ کرتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے تو بعد پھر اللہ کرے اس کے بعد اللہ کا پکڑ گا تو یہ مراد کا هم هم کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہنچے گا یا ملے گا ان کو ان کے لکھے ہوئے تقدیر کا حصہ اذا جات, اذا جات, جات سننا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول آتے ہیں اور رسول سے مراد یعنی فرشتے یعنی کیوں؟ کیونکہ اصل رسول کا لفظی معنی بھیجا ہوا چاہے وہ کوئی بھی نہ ہو فرشتہ ہو انسان ہو کچھ بھی ہو تو جب ان کے پاس ہمارے بھیجے آتے ہیں نفشتے ہیں، کس لیے یہ توفع نہ ان کو فوت کرتے ہو ان کو موت جانے نکالتے ہوئے قالو ائی نماکن تم تد او تو اس نفشتے ان کو ڈانٹتے ہوئے ان کو ان کے ڈانٹ پلاتے ہوئے اور ان کو اللہ کے عذابوں کی بائیدیں سناتے ہوئے کہتے ہیں ائی نما کن تم تد او کہ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے اور یہ ان کو کہنے کا مقصد ان کو حسرت اور افسوس دلانا بھی کیونکہ مشرق کافر کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو اس کا دنیا میں کوئی نہ کوئی اس نے اپنے آپ کو کسی کسی کے ساتھ اٹیچ کر رکھا ہوتا ہے چاہے وہ کسی باطل دین پر ہو ہندو کسی اور دین پر ہو یا مسلمان کہلانے والا بھی گمراہ کون کسی اس طرح کے دین پر چل رہا ہو تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کوئی نہ کوئی سہارے بنا رکھے ہوتے ہیں اپنے سہارے گھر رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے یا ہمیں بچا لیں گے تو جب فرشتے ان کو موت یعنی کہ ان کی جانیں نکالتے ہیں ان کو جہنم کی اللہ کے عذاب کی, کی واعدے سناتے ہوئے تو اس وقت ان کو کہتے ہیں کہ اب تو جو اب جو تم تمہارے چہرے سیاہ ہو رہے ہیں اور تم جو ہے اس انداز سے تمہاری جانے بھاگ رہے ہیں یہ آخر تمہارے کہاں پر ہے جو تم جن کے ساتھ تمہارے دعوے تھے کہ تم کو بچا لیں وہ بچانے والے تمہارے کہاں ہیں اے نما کن تم کہاں ہیں؟ وہ تم تدعون من دون تدمدون جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے کالو دلو ان کہیں گے کہ وہ سبھی ہم سے کھو گئے کھونے <coughs> کا مانا آج نہ تو کوئی مدد کے لیے ہے نہ کوئی ہماری فریاد سننے کے لیے ہے نہ ہمارے کو کام آنے والا ہے بلکہ ان کو ویسے ہی بھول جائے گا کہ ہم کن سے امیدیں لگائے ہوئے تھے اس وقت ان کو اپنے پیر و مرشد ویسے ہی بھولے ہوں گے کہ ہم کن سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے کن کے کن, کن کے بارے میں ہمارے تصورات تھے کہ ہم ان کو بچا لیں گے ہم, ہم, ہم, ہمارا ان کے ساتھ دیں گے آج ویسے ہی ان کو وہ بھول چکے ہوں گے کہیں گے کہ ہم سے کھو گئے اور شہید و کافرین اور وہ اپنے آپ پر اپنے آپ پر گواہی دیں گے اس بات کی کہ بے شک وہ خود ہی کافر منکر تھے کالد خلوفی امن ام قد خلط میں قبل ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت کے یعنی کہ ادر پیش کرنا کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو مہلت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذاب جب آتے ہیں تو اس وقت کسی کا اطراف کرنا ہاں ایسی چیزیں اس کے فائدہ نہیں یہاں پر بھی کا یہ مشرک کافر مشرک لوگ اپنے کفر کا اطراف کر رہے ہیں خود ہی اعتراف کریں کہ کیا ہم مشرک تھے کافر تھے لیکن اس وقت کے اطرافات کا ان کو فائدہ نہیں ہے تو اسی لیے ان, اس ان کی سزا دیتے ہیں، سناتے ہے فناتے والا فرماتا ہے قال ادخلوا في امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار قال کہے گا ادخلوا فی امم داخل ہو ان جماعتوں میں امم جمع ام کی اماں کے معنی یعنی کہ کچھ لوگ کوئی جماعت کوئی قوم اس طرح کے یعنی کہ جو بھی کوئی یعنی کہ ایک یعنی کہ کوئی مشترکہ لوگ ہوں کسی چیز میں بھی چاہے وہ کسی دین میں مشترکہ ہوں اپنے حسب و نصب کے لحاظ سے کسی چیز میں مشترکہ ہوں کسی علاقے کے لحاظ سے ایک علاقے میں رہنے والے ہوں تو یا کسی ایک زمانے کے رہنے والے ہوں ان کو ایک امت کا نام دیا جاتا ہے تو جس کی جمع امم ہے تو فرمایا جا کے کہا جائے گا کہ داخل ہو ان جماعتوں میں جماعتوں سے مرادیں مختلف طرح کے جو کفر و کرنے والے لوگ تھے قد خلط من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکی کہاں جو گزر چکی یعنی تم سے پہلے جہنم میں پہنچ چکی داخل ہو جاؤ اسی جہنم میں اسی آگ میں ان جماعتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے وہاں پر جا چکی ہیں وہ جماعتیں کن میں سے ہیں من الجن اور الانس وہ جن و انساروں میں سے اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اصل جو دنیا کی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے جو دو مخلوق مقلف ہیں جن کو اللہ نے ایک خاص ذمہ داری دے کر زمین بھیجا پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف انسان اور جن ہے یہی مکلف ہے اور انہی کے لیے جدا اور سزا ہے انہی کے لیے جدا اور سزا ہے اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے کوئی جزا سزا نہیں اور نہ ہی وہ مکلف ہیں جانور ہوں یا تک کہ فرشتے بھی ہوں تو کوئی اللہ کی دوسری مخلوق جو ہے وہ نامکلف ہے اللہ نے ان کو کسی خاص ذمہ داری دے کر نہیں بھیجا کہ تم اس چیز کے ذمہ دار ہو اور نہ ہی ان کے لیے کوئی جزا سدا ہے اگر جانوروں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں حادیث میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کرے گا اور ایک دوسرے سے بدل دلوائے گا تو صرف ان کے اپنی ذاتی وہ جو ان کے بدلے ہے قصاص اس حد تک اور نہ ان کے لیے کوئی اور جزا سزا نہیں ہے تو یہاں پتہ چلا کہ جن اور انسانی دو مخلوق ہیں دو طرح کے مخلوق ہے کہ جو مکلف ہیں اور جن کے لیے جزا اور سزا کا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کالد خلد کہا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ داخل ہو جاؤ پھر ان جماعتوں میں قد خلط مل قبل جن وار جو تم سے پہلے جہنمے آ چکی جنوں انسانوں میں سے قلما دخلت اختها اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ مندر ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ جو جہنمیوں کا آپس میں ہوگا جو دنیا میں ایک دوسرے کے ان کے پیچھے چلتے رہے کوئی پیچھے چلاتا رہا دوسروں کے پیچھے چلتا رہا کو پیر ہے کو مرید ہے کو مرشد ہے کو اس کا پیچھے چلنے والا ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہیں گمراہی میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے کفر <coughs> شرک میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے تو ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے یا ایک دوسرے کے دشمن بن کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لان کریں گے تو اللہ مات کما دا کہ جیسے ہی کوئی داخل ہوگی جہنم میں کوئی جماعت کوئی جماعت جہنم میں پہنچے گی لانت اختہا تو دوسری جماعت کو وہ لانتے بھیجے گی اس کا, اخت کا لفظی معنی تو بہن ہوتا ہے جس طرح ہم جانتے ہیں لیکن مراد یہاں پر یعنی اس سے ملتی جلتی دوسری جماعت اور ملتی جلتی دوسری جماعت سے مراد یعنی جو انہی کی طرح کے تھے انہی کی طرح, تھے طرح کے تھے انہی کے بھائی بندے تھے دنیا کے اندر کفر میں شرک میں بدعات میں گمراہیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے تھے تو اللہ معاتے کہ جب بھی کوئی جہنم میں ایک جماعت جائے گی تو وہ دوسری جماعت کو پر لانتے بھیجے گی اور یہ جنت والوں کے برعکس دیکھیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس طرح ایمان تقوی پرحیدگاری ان کا اس کا تعلق دنیا میں بھی لوگ ایسے اس ایس ایس ایس ایس ایس پر چلنے والوں کا کیا ہوتا ہے کس انداز سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے سلامتی اس کی دعائیں بعد میں آنے والے والے والے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں سمجھے نا دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کا یہ رشتہ بیان کیا اور آخرت میں بھی یہ رشتہ قائم رہے گا اور جنگ میں پہنچنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو سلام ایک دوسرے کے لیے یہ ساری چیزیں اور اس کے مقابلے میں برعکس یہ بے ایمان دنیا کے اندر بھی جب ان کے رشتے ان کے تعلق جو ہے وہ صرف گمراہی پر کفر شرک پر ان بنیادوں پر تھے تو دنیا کے اندر بھی جیسے ہی کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے کوچ نیچ ہوتی ہے وہیں پر وہ ایک دوسرے کے دشموں بن کے جو ہے ایک دوسرے پر لام تراشی ایک دوسرے پر تان اور یہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں جبکہ اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر بھی کسی سے ایک مام کو بھول چوک ہو جاتی ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تب بھی ان کا طریقہ کیا کیا ہے وہ درگزر -در کرنا معاف کرنا ان کی جو ہے وہ ادھر ڈھونڈنا کہ شاید اس کی کوئی مجبوری ہو کہ اس کا کوئی ادھر ہوگا اس لیے اس نے اس طرح کی بات کہہ دی اس طرح کی چیز کر دی لیکن اس کے برعکس جو جہنمی ہیں اور یہ جہنم والوں کی صفات ہے حقیقت میں جنہیں ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کا جہاں پر کونچ نیچ ہوگی وہیں پر فوراً ایک دوسرے پر لام تراشی کہ یہ تھا مجرم جس نے ایسا کیا تھا اور آخرت میں بھی ان کا یہی معاملہ رہے گا خلط امت اللہ جیسے ہی کوئی جماعت داخل ہوگی جہنم میں تو دوسری اس سے ملتی جلتی جماعت اس کو لان تان کرے گی اس پر لانتے بھیجے گی حتٰ جمع یہاں تک کہ وہ ادار اکٹھے ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے سبھی کے سبھی جہنم میں کالت اخراہ کہے کہ وہ جماعت جو اخراہ بعد میں آنے والی اولا ہوں جو پہلے والی جماعت کو جو ان سے پہلے میں جا چکی ہوگی اور بعد میں آنے والی اور کون ہے پہلے والی کون ہے جو پیر و مرشد ہیں گمراہی میں بئیمانی میں کفر میں شرک میں وہ جہنم میں پہلے پہنچے ہوں گے وہ جہنم میں پہلے پہنچے ہوں گے اور ان کے مرید ان کے پیچھے چلنے والے وہ ان کے بعد پہنچیں گے تو کہے گی دوسری جماعت جو بعد میں آنے والی پہلی جماعت کے بارے میں ربنا کہ اے رب کہ ارب ہمارے یہ وہ بد ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا بس ان کو عذاب دے آگ کا دگنا ان کو دگنا آگ کا دگنا آداب دے اور دگنا عذاب کس لیے ایک تو جو خود گمراہ ہوئے اور ساتھ ہمیں بھی گمراہ کیا تو ان کو عذاب دے دگنا اللہ مائے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے یعنی گمراہ کرنے والوں کے لیے بھی دگنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی دگنا ہے وہ کس لحاظ سے دگنا ہے کہ حقیقت میں ہر گمراہ کرنے والا ہر گمراہ ہونے والا چاہے وہ گمراہ کرنے والا ابتدا میں ہو یا جیسے بھی ہو اس کا آگے والے پر گمراہی کا اثر ہے یعنی کہنے کا مقصد ایک فرض کرو گمراہ کن قسم کا کو پیر کو اس طرح کا ملا کو اس طرح کا شخص کہ جس نے گمراہی کو ایجاد کیا اب آگے اس کی اس گمراہی پر کوئی آدمی چلا تو کیا چلنے والا صرف اس کی گمراہی اسی کے حد تک رہے گی نہیں بلکہ وہ اس کی یعنی دوسروں تک اس کا اثر ہوگا اس کو جو اس گمراہی پر دیکھے گا اس کے اس سے دوسرا کو اثر لے گا اس کی اولادیں اسے اثر لے گی یعنی <coughs> آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آم طور پر جاہل طبقوں کے اندر جاہل لوگوں کے اندر شرک و بدعات کے کی بھرمار کیوں ہے کیا وہ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں ہاں سکھانے کو سکھاتے بھی ہیں گمراہ قسم کے, کے ملا پیر ان کو سکھاتے پڑھاتے بھی ہیں لیکن عام طور پر یہ کہاں سے ان کو ملتی ہے اپنے بڑوں سے جس ماحول معاشرے میں جس گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہوتی ہے ماں باپ کو جس کفر بےمانی پر جن بدعات پر جن گمراہیوں پر دیکھا ہوتا ہے اسی کو دیکھ کر وہ بھی چلے آتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ ایٹومیٹیکلی طور پر وہ گمراہی جو ہے آگے منتقل ہو رہی ہے چل رہی ہے اور اس کا سبب کون ہے جو پہلا گمراہ تھا اس کے بعد جو دوسرا گمراہ اس کے بعد تیسرا یعنی یہ سلسلہ بار وہ گمراہی کا سلسلہ چلا جا رہا ہے گمراہی کا سلسلہ چلا جا رہا ہے اس کی اسی کے لئے ہر ایک کے لئے دگنا ہے یعنی ہر ایک کے لیے دگنا ہونے کا مانا کہ ہر ایک جو ہے وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب ہے ملاک اللہ لیکن تم جانتے نہیں ہو وکالت اولا اخراہم اور کہے گی پہری جماعت یعنی جو پیر و مرشدوں کی ہے جو پہرے میں پہنچے ہوں گے وہ کہیں گے لے ہوں بعد میں آنے والوں کو فما كان علینا من فضل پس نہیں تھا تمہارا ہمارے اوپر کوئی فضل یعنی فضلات کو برتری کو قبت طاقت کو زور کوئی اس طرح کی چیز کو ایسی چیز نہیں تھی یعنی کہ ہم نے تم کو زبردستی گمرانی کیا جس طرح دوسری یاد میں آتا ہے کہ ہم نے تم کو زبردستی گمرانی کی کے بتاتے خود شیطان کیا کہے گا بقار شیطمت اما من سلطان جولطان کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا کہ میں نے زبردستی جو ہے کسی گمراہی پر, کفر پر چلایا ہو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا لیکن دعوت دی اور تم چلے آئے میرے پیچھے تو یہ مانا پما کین اللہ کم فضل کہ تمہارا ہمارے اوپر کوئی فضل برتری نہیں کیا مطلب کہ تم خود ہی عقل کے اندے تھے تم خود ہی اپنی عقلوں کو تم نے استعمال نہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم تم کو کس طرف لگا رہے ہیں کدھر چلا رہے ہیں تو تم ہمارے پیچھے چلے آئے اسی طرح یہ بھی کہ تم خود ہی چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی میٹھا میٹھا آسان اس طرح کے دین پر چلائے جو مرمانی کا ہو اپنی خواہشات کا دین ہو ورنہ حق تمہارے سامنے تھا اللہ تعالیٰ کا سچا دین موجود تھا سچا دین بتانے والے بھی موجود تھے کتابیں اللہ کی موجود تھی جس میں حق اور سچا دین تھا لیکن تم خود ہی اس دین کو نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ تم کو کڑوا لگتا تھا مشکل لگتا تھا اس میں تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوتی تھیں اس میں تمہاری جو ہے وہ شیطانی نفس, نفسانی خواہشات جو ہے وہ اس کی تسکین نہیں ہوتی تھی اس کے لیے اس لیے تم اس کو چھوڑ کر ہماری پیچھے چلے آئے ہم نے جو تم کو پھر پٹیاں پڑھائیں جو گمراہ کن قسم کے دینوں پر چلایا اپنی منمانی کے کے کہ جس میں جو ہے کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہم تم کو بچا لیں گے ہاں بس پیر صاحب کو نظر نیاز دے دو اس کی ب... اس کا بھوتا پورا کر دو اور پھر پیر جانے اور تمہارے کام جانے تو تم خود جو ہے خود عمل نہیں کرنا چاہتے تھے خود تم ہدایت نہیں پانا چاہتے تھے خود کوئی کام یعنی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے تمہاری اپنی بدبختی ہیں ہے <تصفح> تو کہیں کہ فما کہ تمہاری نام الفاظ کہ تمہاری ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں بطری نہ ہونے کا معنی یہ ساری چیزیں جس اس میں آ جاتی ہے فضوق الآباب ماکن تم تک سبول پچ سکھ جو تم کرتے کماتے تھے اس آیت میں کیا ملا اس آیت میں اللہ نے ہمیں بہت بڑا ایک یعنی کہ بلکہ پہلی بات تو اس آیت اس طرح کے جو ڈائلاگ ہیں مناظرے ہیں جہاں والوں کے آپس میں اللہ نے یہاں پر بھی اور قرآن کریم لیے اور جگہوں پر بیان کیے ایک جگہ پر کافی تفصیل سے اللہ بیان ہوا ہے بلو ترافی موقوف ربیم काश के देखो तुम ظالموں کو مشرکوں کو بتیوں کو ان لوگوں کو دیکھو کھڑے کی ہوئے اب کے رب کے ہاں یرجیو باذہم الی بعد القول کہ سبھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بہتان بازی کر رہے ہوں گے یقول الذين استضعفوا للذین استكبروا لولا انتم لکنا مؤمنین یقول الذين استضعفوا جو کمزور بنائے گئے تھے یعنی جن کو بہکایا گیا تھا گمراہ کیا گیا تھا وہ کہیں گے للذین استكبروا ان لوگوں کو جو تکبر کرنے والے یعنی کہ جو ان کو گمراہ کرنے والے تھے ان کو کہیں گے لل تم لکن اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے کیا مقصد کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا اگر تم نہ ہوتے تو ہم عدیت پر چلتے ایمان لاتے تو لہ قال رقنام قالدین استقبر جو ان کے پیر و مرشد ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا ان کو کیا کہیں گے بلدین گمراہ ہونے والوں کو اپنے ان کے پیچھے چلنے والوں کو انحم سد انل ہدا انح ہم نے سدت نا کمان الہدا تم کو روکا ہے ہدایت سے بعد اس اس کے بعد کہ جا تمہارے پاس آ گئی کہ ہم نے تم کو ہدایت سے روکا کہ اس پر نہیں آنا بلکن تم مجرمین بلکہ تم خود ہی مجرم تھے اور ہم نے تم کو روکنے کا مانا کہ ہم نے تم کو پکڑ کر روکا ہے بھئی یہ راستہ جو ہے اس پر نہیں چلو بلکہ ہم نے تو تم کو صرف کو پٹی پڑھا دی خوشبہ پیدا کر دیا کوئی اس طرح کی بات کہہ دی تم اس پر چلے آئے پرنا ہم نے تو تم کو زبردستی روکا بھئی یہ اس پر نہیں چلنا بکار لدین استدف اور کہیں گے پھر جو پیچھے چلنے والے ان کے جو مرید ہوں گے لدین استق بولو اپنے پیر و مرشدوں کو بل مکر اللہ لی ہاں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روک رہا روکنے کو واقعی تم نے روکا ہے وہ کیسے روکا ہے بل مکر اللہ لیونہار بلکہ رات دن کی تمہارے مکرو فریب اسے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ واقع ہی اہل کفر کی باطل اہل باطل کی باتل پرستوں کی سازشیں کس طرح ہوتی ہیں کہ وہ یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ صرف کوئی سازش ہے کوئی ایک آدھ شبہ ہے پیدا کر کے بس بلکہ دن رات ان کی یہ سازشیں چلتی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی بل مکر نہار بلکہ رات دن کا جو ساشیں ان کے مکرو فریب ان کی چالے ان کی ساشیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی استا امرونانب اللہ کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں ونہ جاں اندادا اللہ کے اللہ کے شریک بنا لیں اللہ کے شریک کھڑے کر لیں تو تم ہمیں اس ان باتوں کو حکم دیتے تھے اور واقعی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر زمانے میں پائی گئی ہیں اور آج کے ماحول معاشرے میں بھی مجھے خود یاد ہے ایک آدمی مجھے ملا تقریباً یعنی پچاس سال سے اس کے زیادہ عمر ہوگی تو کہنے لگا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ہمارے جو فیملی پیر تھا گھر کا پیر وہ ہمارے گھر میں آیا کرتا اور مجھے کلمہ پڑھاتا کلمہ کیا پڑھاتا ایک آدمی خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے کہتا وہ ہمارے پیر جو ہے ہمارا گھر پیر جو گھریلو پیر ہوتے ہیں وہ آتا اور ہمیں جو کلمہ پڑھاتا کلمہ کیا پڑھاتا کہتا بیٹا کہو لا الہ الا انت یا رسول اللہ لا الہ الا انت یا رسول اللہ کہ کوئی تیرے معبود نہیں اللہ کے رسول آپ رسم کے مطالعہ کہتا کہ آپ ہی اللہ کے اللہ ہو تمہارے تمہارے سوا کو اللہ نہیں ہے مارے سواق کو معبود نہیں یعنی یہ کلمہ جو ہے وہ پیر اس بچے کو پڑھا رہا ہے اس کا معنی کیا ہے یعنی کہ صرف ایک مثال ہی آپ کو یہ لاکھوں کروڑوں مثالیں دن رات کے ہر جگہ پر جو گمراہ کو یہ سارا دندہ چلا رکھا ہے لوگوں نے اس میں آپ کو ملے گا کہ کس کس انداز سے جو ہے لوگوں کو کفر اور شرک کی تعلیم جاتی ہے ان کو کس انداز سے کفر و سکھایا جاتا ہے اور یہ صرف کسی ایک پیر کی بات نہیں ہے یہ اس گمراہی کے بڑے بڑے جتنے بھی آپ کو لیڈر آپ ان کے, ان کی کتابیں ان کی تاریخیں پڑھ کر دیکھیں آپ کو یہ چیزیں ملے گی حتیٰ کہ ہمارے پاکو ہندوستان کے ایک بہت بڑے جس کو جس کی پیروی کرنی جس کو اپنا امام سمجھا جاتا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے کسی مریض نے کہتا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے تو لا الہ اللہ آگے اس کا نام لیتا ہے کہ, کہ تو ہے کہ تو معبود ہے کہتا ہے کہ مریض کہتا ہے کہ بار بار میں کرما لائے لالا کہنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان پر وہی لفظ آ رہا ہے کہ یہ تو ہے تو اس نے اپنے خواب سنایا اس کو اس ملا کو اس گرو کو تو اس گرو, گرو کیا کہتا ہے کہ تم نے جو دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے یہ نہیں بتایا کہ شیطان تمہاری زبان پر ہے جو تم کو تمہاری زبان کو اس انداز سے چلا رہا ہے بلکہ آگے سے اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ تم نے جو دیکھا ہے سچ دیکھا ہے تو یہ اس طرح کے بڑے بڑے گمراہ کے لیڈر گمراہ یہ سارے جو کفر سکھانے والے تو اس لیے اللہ تعالیٰ بل مکر اللہ کہ دن رات کی تمہاری ساشیں تمہاری چالیں تمہارے یہ چیزیں کہ جس وجہ سے تم, تم ہم لوگوں کہ جب تمہیں ہم حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں میں جا انداز اللہ کے شریک کھڑے تو یہ بات کر رہے تھے کہ اس مناظر کو اللہ نے جگہ جگہ سے پہلے بقرہ میں دوسرے پارے میں ہم پڑھائے ہیں اتبار اللہۃۃ جو جب جو مرید ہیں اپنے پیروں سے جو ہے وہ یا پیر جو اپنے مریدوں سے جو ہے اپنے برات کا اعلان کر دیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں قیامت کے ہیں اللہ تعالیٰ نے مندر کھینچ کا بیان کیوں کی ہے ایک تو لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ آج تم جو ان کے تمہارے یہاں غلط طرح کے اس طرح کے شوشے پیدا کر کے اس طرح کی تم کو تعلیمات دی جاتی ہیں کہ تم کو فلاں بچا لے گا چھوڑا لے گا یہ بچانے چھڑانے والے خود پہلے میں پہنچے ہو گے اور وہاں پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے بجائے آج یہ پیر بھائی یہ فلاں ہے ایک دوسرے کی خاطر وہ قربانیاں دیتے ہیں مال دولت حتیٰ کہ اجتیں بھی لٹاتے ہیں تو قیامت کے دن ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے بلکہ جس طرح دنیا کے اندر بھی کوئی چور جب پکڑے جاتے ہیں کو مجرم جب پکڑے جاتے ہیں مجرموں کا جثا کو جتھا کو گرو پکڑا جاتا ہے تو ان کا پھر حال کیا ہوتا ہے ہر ایک دوسرے پر کہ اصلی یہ تھا ہمیں چلانے والا اصلی تھا ہمیں گائیڈ کرنے والا اصلی یہ تھا ہمیں صرف لانے والا تو ہر ایک کو دوسرے پر تو دنیا کے اندر چھوٹی موٹی قصہوں کے معاملات میں اگر یہ حال ہوتا ہے تو کیا حال ہے جہاں پر جہنم کے سزا ہے تو وہاں پر ان مجرموں کا کیا حال ہوگا تو اللہ تعالی یہ مندر اسی لیے کر لوگوں کے سامنے لے ہے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے پتہ چل جائے کہ ان چیزوں کی دنیا آخرت میں حقیقت کیا ہوگی